جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا عرض کریں گے ہمیں کچھ علم ناؤ بے شک تو ہی ہے سب ابو ہے کا جانی والا